بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی آیات کی کتاب حکمت والی کتاب کی آیات ہیں خداً و رحمۃ تن ہدایت اور رحمت ہے علم نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ دینا وہ لوگ یقین و لو جو نماز قائم کرتے ہیں وہی حکومت زکوۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم آخرت ہم اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اولاقا الدم ربی ہم یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اپنے رب کی ہدایت پر ہیں وہ اولاق اور یہی لوگ حمر وہی فلاح پانے والے ہیں قبن عناصی اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں میں یشتری جو خریدتے ہیں اللہی تھی غافل کرنے والی باتوں کو عن غلصبی اللہ ہی تاکہ وہ غمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر علم کے ویت تاکہ رہا اور اس کو بنا لے حضو ال مذاق الائے یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب عذاب ہے محین رسواقن و اور جب تو پڑی جاتی ہے الہ ہی اس پر آیاتنا ہماری آیات و اللہ مستقبر تو منہ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا کہ لم اس نے سنا نہیں اس کو کن نہ گویا کہ فی نہیں ہی اس کے کانوں میں وقرن گوش ہے فبشر نہ ہو, فبشر ہو بس اس کو خوشخبری دے دیجئے بے آزاب علیم دردناک عذاب کی ان الدینہ امن و وہ لوگ جو ایمان لائے وہ امیر الصالحاتی اور اعمال کیے رحم جنات النعیم ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے جنتیں ہیں نعمتوں والی دینہ فیحا میں ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ, حبتہ اللہ کا وعدہ سچا ہے وحب العزیز الحکیم اور وہی بہت زیادہ غالب بہت زیادہ حکمت والا ہے خلق السماوات اس نے پیدا کیا ہے آسبانوں کو بغیر عمر دن بغیر ستونوں کے ترونا تم انہیں دیکھتے ہو وہ القافل عربی اور اس نے رکھ دیے زمین میں رواسیہ پہاڑ ان تبھی دبھی تم کے نہ وہ ہرا دے تم کو و پتھر پی ہار پھیرا دیے اس میں منکلی دا کا تن ہر طرح کے جانور وہ انزل نہ منس اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماں ان پانی تو انبتنا پھی ہا بس ہم نے اگایا اس میں من کلی جن کریم ہر قسم کے عمدہ جوڑے خادہ خلق اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو ارونی پس دکھاؤ مجھ کو مادہ کلق اللہ دینہ مندونی ہی کیا چیز پیدا کی ہے ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں بلی زارمون کے زارم فی غلالم مبین کھلی گمراہی میں ہیں قد اور البتہ تحقیق عطین لکمان الحکمت ہم نے دی لقمان کو حکمت امشکر اللہ ہی کے شکر کر اللہ کا امن یشکر اور جو شکر کرتا ہے فعنّما یشکر النفسی ہی تو اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے ومن کافر اور جو فکر کرتا ہے فاً اللہ کا اسپیشک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے بہت زیادہ حمید بہت زیادہ تعریف والا تعریف کیا گیا ہے وہ اب بلا اور جب کہ نے لبنی اپنے بیٹے کو وہ اور وہ اس کو وحد کر رہا تھا یا بنیا اے بیٹے لا تو شرک بلّہ نہ تو شریک ٹھہرا اللہ کے ساتھ ان شرکا شرک ہے بڑا اور کمزوری کی حالت میں اس کو دودھ چھڑانا دو سال میں انشکر لی کے شکر کر میرا والی والدی کا اور اپنے والدین کا المصیر میری طرف لوٹنا ہے وہ انجاہدہ اگر وہ تجھ پر تیرے ساتھ جھگڑا کرے تجھ کو زور دیں اس بات پر اعلیٰ اس بات پر انتشری کا بھی کہ تو شرک کرے میرے ساتھ مال سلا کا بھی علم جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے فلاط وغمہ پس ان دونوں کی اطاعت کر وساحت ہما پھر دنیا اور ساتھ رہے ان دونوں کے دنیا میں معروفہ معروف اچھے طریقے سے وہ اور پیروی کر سبیلا من عنابا ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے رجوع کیا میری طرف, سنما علیہ مرجعکم پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے پس میں تم کو خبر دوں گا بیما تم تم اس چیز کی جو تم کرتے تھے یاب یاب بنی یاب بنی یا بلیا اے میرے چھوٹے بیٹے ان کا انہا بے شک حقیقت یہ ہے ان تک اگر رائے کے جانے کے براپر کوئی چیز ہو فتح کن پس وہ فی سخرت کسی چٹان میں او فی السماواتی آسمانوں میں او فی الارضی یا زمین میں یعتی بی اللہ اللہ اس کو لے آئے گا ان اللہ یقین اللہ تعالی لطیف بہت باریک بین ہے خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے یا بنیا اے میرے بیٹے عقیمی صلاح قائم کر نماز و امر بالمعروفی اور حکم دے نیکی کا ون حا اور منع کر برائی سے وسطر اور صبر کر علامہ اصابہ کا اس پر جو تجھ کو پہنچی ان نظاری کا عدم امور بے شک یہ معا... کاموں کی اختگی سے ہے ولا تو سہر خدا کا اور نہ تو پھیلا اپنے رخسار للناسی لوگوں کے لیے نہ تو موڑاسی لوگوں کے لیے ولا تمشی اور نہ تو چل پھر اردی زمین میں مارا تکبر کے ساتھ ان اللہ, یقینا اللہ تعالی کو نہیں پسند کرتا کلّہ مختار انفقول فخر کرنے والے تکبر کرنے والے سے وقصد اور مینہ رو اختیار کر کی کا اپنی چال میں وغضد من سوتی کا اور پست کر اپنی آواز کو کچھ انہا انکر الاسواد بیشت آوازوں میں سے بد ترین آواز لصوت الحمیر البتا گدے کی آواز ہے علم طرف ما فی مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے فی الارضی اور جو زمین میں وہ اس نے ڈال دی ہیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہرہ تن و باطنہ تن ظاہری بھی اور باطنی بھی وبین الناسی اور لوگوں میں سے میں دل و فطاہی جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم بن بغیر علم کے ولاحدن اور نہ بغیر اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب بن منیر اور بغیر روشن کتاب کے وہ اداب کیر الحمد جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انصر اللہ اس چیز کی جو اللہ نے نادل کی ہے تعلق تو کہتے ہیں بل نتبعو بلکہ ہم پیروی کریں گے ما اس چیز کی وجدنا نہ علیہ آبا آنا جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آبا کو اوالو کانا کیا اور اگر ہوں و شیطان شیطان ید ان کو بلاتا عذاب اداب جلنے کے آگ کے عذاب کی طرف ہوا اور جو مضبوط کر کر کرے کو وہ عید اللہ کی طرف آک العمور کا موقع انجام ہے من کافرا اور جو کفر کرتا ہے فلاحی کاپس نار تج کو ہمزرا کرے اس کا کفر اڈین مرجی ہم ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے فنبی اہم ان کو خبر دیں گے بیما ابیلو اس چیز کی جو ان نے کیا ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ علیم ان خوب جاننے والا ہے برات اس کو دور سینن والی چیزوں کو نمتی اہم خلیلہ ہم ان کو ف... سامان دیں گے تھوڑا سا پھر ہم ان کو مجبور کریں گے عذاب بن غلید, سخت عذاب کی طرف ولا ان اور اگر آپ ان سے سوال کریں منخلک آسمان, تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کل الحمد للہ کہ, کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں بل اکثر لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ما اللہ عرضی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان اللہ, هو الغنی اور یقیناً اللہ تعالی ہی بہت زیادہ بے پرواہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے ولو انما فی اور اگر جو کچھ زمین میں ہے من شجرات ان پہاڑ اقلا ان کلمے بن جائیں والر و سمندر یا اس کی سیاہی ہو جائے بعدی ہی ابحرن اس کے بعد بھی ساتھ سمندر ہوں ما نفیدت اللہ نہیں ختم ہوں گی اللہ تعالیٰ کی باتیں اللہ تعالیٰ کلمات ان اللہ یقین اللہ تعالی عزیز حکیم بہت زیادہ غالب قبار حکمت والا ہے ما خلق نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا والا بات اور نہ ہی تمہارا اٹھانا اللہ کا رب سے مگر ایک جان کی طرح ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا ہے بسیرن خوب دیکھنے والا ہے علم تعالیٰ کیا تُنہیں دیکھا نہیں ہے ان اللہ یولی جن لیلہ فی النہاری کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں ویولی جن نہارا اور داخل کرتا ہے دن کو فی لیلی رات میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے مسکر کیا ہے سورج اور چاند کو کل تجری کل یجری الہ اجل مسمع ہر ایک چلتا ہے اپنے مطرع متتق وہ الله اور یقینا اللہ تعالیٰ بیمات امرون خبیر اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے تالکا یہ بھی ان اللّہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ حل حق وہی حق ہے وہ انّا ماً مندون ہی اور بے شک وہ جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا الباطل الباطل ہے وہ ان اللہ اور بے شک اللّہ تعالیٰ هو وہی بلند ہے اور بڑا ہے اللہ تعالیٰ کیا تورے دیکھا نہیں ہے ان الخ کا تجری کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں پھر بحری سمندر میں بن احمد اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لیوریا کم کہ وہ دکھائے تم کو من آیاتی ہی اپنی نشانیاں اپنی نشانیوں میں سے کچھ انہ فیدالی کا بیشک اس میں لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں لکھلی سببار ان شکور ہر پہت زیادہ صبر کرنے والے اور بڑے شکر کرنے والے کے لیے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُنُ اور جب ان کو جھامتی ہے موج کا ذرہ بھی سائبان کی طرح دعب اللہ وہ اللہ تعالی کو پکارتے ہیں یاقظ زر علی سایہ کی طرح دعوا الله و اللہ تعالی کو پکارتے ہیں مخلصین الہ الدین اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والے فلم ما نجاهم البری جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تمنهم مختصد تن میں سے کچھ میاںا روی اختیار کرنے والے یا سیدھے راہ پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں وما یجحد بیاتینا نہ اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا الا مگر کل فطار ہر غدار کفور بہت زیادہ نہ شکرا یا ایو اناسو اے لوگوں کی ربکم درو اپنے رب سے بخشو اور درو از یومن ایسے دن سے لا جس والدن ہم والدی ہی نہیں کفایت کرے گا والد اپنی اولاد سے ولا مولود اور نہ ہی کوئی مولود اولاد ہوا جازن وہ کفایت کرنے والی ہوگی یا کام آنے والی ہوگی ان والدی اپنے والد سے شی ان خوش بھی ان وعد اللہ حق یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے فلاں غرن الحیات و دنیا بس نہ تم کو دھوکے میں ڈالے دنیوی زندگی ولا یغرنکم اور نہ تم کو دھوکے میں ڈالے بلاہ اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے باز یعنی شیطان ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ اندہ پاسا تی قیامت کا علم ہے وہ یونزر الغی تھا اور وہ بارش برساتا ہے وہ علم محافل الحام اور وہ جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے رحموں میں ہے بما تدری نفسن اور نہیں جانتی کوئی جان مادا تقسیب وغدا کہ وہ کیا کرے گی کل وما تدری نفسن اور نہیں جانتی کوئی جان بھی عی ارضن تمور کہ وہ کس زمین میں فوت ہوگی ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ علیم الخبیر خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا